ہی وصمعین الما نوجوان دوستو بزرگوں اور بھائیوں یہ بھی سفر عبادت کے اگر نیکیوں کے لیے سفر ہو تو وہ بھی بائک عبادت ہوتا ہے اور اس میں بھی عجم و ثواب اور اس اجر الصواب کے بیچ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں جا رہا تھا اسے راستے میں جہاں کہیں کہ کوئی عادت نہیں عادل سات ہی ایک آدمی ملا اور اس سے پوچھ لے گا تم کہاں جا رہے ہو اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے فلانی بستی میں جا رہا ہوں تو اس شخص نے کہا کہ تم نے اس کو قرض دیا ہوا ہے قرض لینے جا رہے ہو چنا نہیں کہا تمہیں اس سے کوئی ضرورت ہوگی کہاں نہیں کوئی ضرورت کہا پھر تم اس سے کچھ مانگنے کے لیے جا رہے ہو گے تو کہا بس اس کی بھی مجھے کوئی ضرورت ہے. تو کہا پھر تم کیوں جا رہے ہو کہا بس میرا ایک بھائی رہتا ہے دوست رہتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے جا اس کو دیکھنے کے لیے جا تو اس عجنبی شخص نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے میں فرشتہ ہوں میں انسانی شکل میں مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ بشارت اور یہ بدخبری دینے کے لیے کہ اگر تم واقعی بے لوس بلا کسی سبب بلا کسی وجہ سے صرف اسی مقصد کے لیے جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جنت واجب کر کتنا بڑا مقام کتنا بڑا رقبہ ہے تو صحاب کرام رضمان اللہ علیہ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا یہ بشارت اسی آدمی کے لیے خاص تھی خاص ہے یا ہم سب کے لیے آپ نے فرمایا قیامت تک جو ایسا کرے گا اس سب کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے اس کا احسان ہے کہ ہم اتنی دور سے سفر کر کے ہمارے احباب جہاں سے گئے جہاں کل رات کو پروگرام تھا انہوں نے دعوت کی میرا راستہ بھی یہی تھا میں نے کہا چلتے چلتے اللہ کی نیکیوں میں سے دوست احباب سے احفان سے ملاقات بھی ہوگی پھر اس علاقے کے بارے میں بھائیوں نے بتلایا کہ یہ علاقہ کس قدر اہل مکہ کے درمیان تھا بعد میں اہل توحید کے قبضے میں آیا یہ سن کر کے اور بھی جوش و ارلا اور محبتوں میں اضافہ ہوا کہ چلو ایسی ایسے مقام کی زیارت کرنا تو میرے لیے سعادت اور شرم کی بات ہے تو الحمد للہ آج کافی مشقتوں کے بعد آپ ہاں حضرات کے یہ چہرے مبارک چہرے اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے آنا اور آپ حضرات سے ملاقات کروائے دو ایک باتیں میں بطور نصیحت اپنے لیے آپ سب کے لیے میں کرنا چاہوں گا یہ کہ ہر معاملے میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر عمل آپ کا اللہ حضر و جل کی رضا اور خوشروطی ہے کوئی بھی کام ہو اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے تو اس میں عام کے عام کے دام ہوتے ہیں حد القمۃ اللہفی ترکی پیف صدقہ وہ لقمہ جو آپ اپنی بیگم آپ اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں یا اپنے بھائی کو کھلاتے ہیں دوست کو کھلاتے ہیں اللہ کے حضوط راظرم فرماتے ہیں کہ وہ جو تم فرض سمجھ کے کرتے ہو وہ بھی تمہارے لیے اللہ صدقہ تمہارے نام عوام میں لے کے دیتا ہے تو بہرحال آپس میں ایک تو ایک, ایک تو یہ نیت خاص ہونی چاہیے خالص ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی کے لیے دوسری یہ کہ باہمی طور پر ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے بعد جو سب سے بڑا خطرہ ایک مومن کو رہتا ہے جو سب سے بڑا خطرہ رہتا ہے مومن کو اور واقعی وہ خطرے میں پڑھتا بھی ہے دوسروں کی وہ ہے شیطان جو اہل توہین کے درمیان اہل سنا کے درمیان شیطان جو بغض اور عداوت اور نفرت اور نہ اتفاقیاں پیدا کرتا ہے شیطان جب یہ سوچتا ہے دیکھتا ہے کہ اس بندے کو ہم گمراہ نہیں کر سکے اس کے ایمان اور عقیدے کو ہم برباد نہیں کر سکتے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں کرو جس کی وجہ سے یہ گناہ گار بنے اختلاف اور انتشار اور فتنہ اور فساد یہ مومنین صالحین یا جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے وہ نہیں کرتے بلکہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں کے جنہیں کوئی نہ کوئی مفاد جن کے پیش نظر ہوتا ہے بالخصوص ایسے معاملات میں جن معاملات میں نہ کچھ دینے کے بجائے کچھ لینا نہیں اللہ ہی جانتا ہے مثال کے طور پر تین ہی معاملات ہیں تینی ہی امور ایک مسجد آپ نے بنائی اب اس مسجد میں ترسٹری میں صدر کون رہے گا سیکریٹری کون رہے گا تو فلانا کون رہے گا شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ اسی عہدے بازیوں کے درمیان آپ کے دلوں میں عداوت اور نفرت ڈال جب کہ یہ اللہ کا گھر ہے مر جائیں گے ہم تو اپنا گھر اپنے قبر میں نہیں لے جا سکتے چلے جی جائیں کہ اللہ کا گھر ہم اپنی قبر میں لے جائیں تو اس کے لیے درستی متولی صدر سگریٹری خزان اس کے اوپر سر کو کرنا گالی گلوچ پکنا نفرت و عداوت کے بازار گھر یہ بہت بڑا حرام کام ہے تو شیطان اہل توحید کو ایسے امور میں ملوث کرتا ہے جماعت وغیرہ جمعیت موجود ہے جماعت موجود ہے جو دال میں نمک کے برابر پورے پورے ہندوستان کے اندر ہم ہیں یہ اہل بدا اہل شرف پھونک دے جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اگر فضل اور کرم اہل حدیثوں پہ نہ ہوتا تو یہ تو کب سے چوٹ چوٹیوں کی طرح نسل دیے جاتے ہیں اللہ کی بدلا رہا ہوں لیکن یہ توحید کی برکت ہے یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ نظر اللہ عبرسمِ القالتی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خود تر و تازہ رکھے خوشحال رکھے سر شاداب رکھے جو میری باتوں کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں پھر جس طرح مجھ سے سنا ہے دوسروں تک اس کو پہنچائیں یہ بہت بڑی بشارت ہے تو ہمیں کبھی سوال نہیں آ سکتا یہ بات تو کنفرم ہے انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کبھی سوال پذیر نہیں ہو سکتے اللہ تعالی ہمیں ضرور ایسے نخبہ ایسے اشخاص اور ایسے ہیرے جواہرات رکھے گا جو اس دین کی اصلاح کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے فطر و فساد کرنے والے کرتے رہیں گے لیکن کچھ مخلص رہیں گے جو الحمد تعمیری کام کرتے رہیں گے یہ ایک حقیقت ہے تو ہم ہم ان دعاؤں کی برکت سے اور توحید کی برکت سے قائم قائمیں ورنہ ہم بڑے بدعمان لوگ ہیں بد اخلاق لوگ ہیں بد زبان لوگ ہیں بد تہذیب لوگ ہیں ہماری تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو رہی ہے نہ ہماری تعلیم صحیح ڈھنگ سے ہو رہی ہے ہم میں عزت و احترام ایک دوسرے کا نہیں ہم میں ایک دوسرے کی قدر نہیں نعمتوں کی قدر نہیں اللہ تعالی ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور آپس میں ہم اخوت و محبت بھائی چارجی کو برقرار نہیں رکھتے یہ بہت بڑی ٹریجٹی ہے جماعت اہل حدیث کے لیے اور جمعیت اہل حدیث کے لیے آپ کو میں بتاؤں جماعت اہل حدیث ایک خاندان ہے ایک خاندان ہے اس میں کوئی رنگ نہیں کوئی نسل نہیں کوئی زبان نہیں کوئی علاقائیت نہیں یعنی کہ آپ کلکتہ کے ہو دلی کے ہوں ممبئی کے ہوں لکھنؤ کے ہو تو اس طرح علاقائیت کی بنیاد پر تقسیم ہے نہ ہرگز نہیں نہ کوئی ذات ہے نہ کوئی بات ہے یا ابن نہ خلفنا کوئی منتقل موسا وہ جاننا کوئی شعبوں و اللہ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں مختلف قبیلے مختلف خاندانوں میں اس لیے بانٹا ہے یہ تم تعارف پیدا کرو آپس میں محبت پیدا کرو ورنہ تم ہو ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد تمہارے رنگوں میں تمہارے خون میں کوئی فرق نہیں ہے تمہاری زبان الگ ہو سکتی ہے لیکن تمہارا تمہارا ایمان تم تم تم تم تمہارے ماں اور باپ الگ نہیں ہو سکتے ایک ہی ماں آدم کے اور بوا کے اور کے اولاد تو پھر ساتھ پات برادری یہ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے یہ خاص طور سے اہل حدیثوں کو دنیا میں ایک نمونہ ایک سیمپل ایک سیمپل ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول رائے کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لقان الفی رسول اللہ بھی اس بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بہترین نمونہ تھے تو آپ جب ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو آپ کو بھی بہترین نمونہ ہونا چاہیے ہے کہ نہیں بھائی کہتے ہیں شریف باپ کا بیٹا بھی کیا ہوتا ہے شریف ہوتا ہے گدھے کا بیٹا گدھا ہوتا ہے گھوڑے ہے بلی کا بچہ خرگوش نہیں کا بچہ گھوڑا بنتا تو اگر آپ واقعی رسول اللہ صلیہ وسلم کے نقشِ قدم پہ چلنے والے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہماری زندگی ہے ہماری موت ہے اسی پہ مرنا ہے اسی پہ چینا ہے چاہے کچھ بھی ہو تو صرف آمین رس الدین پہ نہ لڑو اپنی زبانوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا زبان بنا لو اپنے کردار کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار بنا لو اپنے گھروں میں بھی اس طرح سے رہو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والیوں سے محبت کرتے تھے اور رہتے تھے جیسے آپ بچوں سے شفقت کرتے تھے اور محبت کرتے تھے نبی کائنات جس طرح بڑوں کا احترام کرتے تھے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ہو جب قبیلِ بنو قرضہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ صلی اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤں एक बहुत बड़ी बुराई हमारे जमात में एक भी चली नौजवानों में ख़ास कि बैठे रहते हैं मुसंंडे कुर्सीियों पर कोई बड़ा बुजुर्ग आया तो बस फाज बढ़ा देते हैं लगता है जैसे कि कुर्सी छोड़ेंगे तो कुर्सी इसी छिल जाएगी ارے بڑے ہیں تمہارے باپ ہیں کھڑے ہو جاؤ ان کے لیے بٹ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ تقبو محکمہ تقبول عاعظم جس طرح سے عجبی آج لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایسے نہ ہو بادشاہوں کے دربار میں تو عجبی لوگوں کا طریقہ یہ رہتا تھا کہ بادشاہ بیٹھا رہتا تھا اور کیسے اس کے خادم خاد باندے ہوئے کھڑے رہتے تھے بادشاہ کے دربار میں یہ منع ہے یہ کیا ہے یہ منع ہے اس طرح سے ٹھیک ہے لیکن کوئی بڑا آیا اس کے لیے احترام کھڑے ہو کے گلے لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے حسد صید نے صاحب حضرت صید نے حادثہ رضی اللہ تعالیٰ حس رضی اللہ تعالیٰ نو آئے اللہ کے نبی کھڑے ہو کے دوڑے ہوئے گئے چادر کے سیٹتے ہوئے اور آپ نے انہیں گلے لگایا تو معانقہ کرنا گلے لگانا اپنے بھائی کو آنا اس کے لیے کھڑے ہونا ہے نا یہ چائز ہے تو یہ کیا ہے چائز البتہ اگر علامہ صاحب مولوی صاحب یا حاجی صاحب یہ سوچیں کہ میں جب آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں یہ حرام ہے سوچیں یہ سوچنا کیا ہے حرام تو عزت اور تقریب کرنا یہ بہت ضروری ہے مل لم جو عقیر کبھی رہنا ورح ہم سبھی رہنا بولم و اللہ کے نبی نے فرمایا جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں کی بچے شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے ہر سماج اور ہر معاشرے کی توقیر کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں جہاں تک حلال ہے وہاں تک ہم کو کرنا چاہیے اگر کوئی سماج اور کوئی معاشرہ یہ پسند کرتا ہے کہ جب کوئی آپ کے گھر آئے تو اس کو مٹھائی پیش کریں تو آپ یقیناً مٹھائی پیش کریں سمجھ رہے ہیں اور اگر کوئی معاشرہ اور سماج مٹھائی نہیں بلکہ ایک گلاس پانی پیش کرنے کو اچھا سمجھتا ہے تو وہاں ایک گلاس پانی پیش کریں تو الغرت انضل اللہ سے منظل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ جس مقام اور رتبے کے ہوتے ہیں ان کو ان کے مقام اور رتبے میں رکھ کر کے بات کرو قبیلے کا سردار ہے علاقے کا مکھیا ہے کونسلر ہے پردھان ہے ایم ایل اے ہے اس کو جوتوں میں نہ بٹھاؤ اور اپنا آگے کرسی پہ بیٹھو نہیں وہ عزت ہے اپنے قوم کے اندر بڑا ہے تو اس کو بڑے کی طرح آپ بھی بڑکپن دو آپ بھی عزت دو یہ گناہ نہیں ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ یہودی ہو یہ تمام سب سیکھنا ہے یہ آداب ہمیں یہ آداب نہیں ہے مولوی صاحب کھڑے ہو کے بس لمبی چوڑی تقریب پرانے بس کھر کھررا مار دیے بات قدم آپ کو آپ سمجھتے ہیں وہی ہر چیزیں ہی آداب ہیں کچھ اسلامی آداب ہیں اسلامی طور طریقے ان درسوں کے ذریعے سے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں پڑھنے سے اللہ کے نبی کا کردار دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس ہر معاملے میں لخت خانہ القم الفی رسول اللہ عصوت ہر معاملے میں اللہ کے نبی کا کردار موجود ہے آپ ٹیچر ہیں تو معلم کائنات کو دیکھیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ واللہ ہی دس برس تک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لیکن ولا ولا رسول دس سال تک میں نے نبی کی خدمت کی ہے لیکن نہ اللہ کے نبی نے مجھے گالی دی نہ مجھے مارا نہ مجھے بھول کر کے دیکھا کوئی چیز اگر میں نے انہوں نے کہا کرو میں نے نہیں کیا تو یہ پلٹ کے نہیں پوچھا تم نے کیوں نہیں کیا اگر کوئی چیز ٹوٹ گئی تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ ٹوٹی اور ہم ہم تو موت کا فرشتہ بن جاتے دیں گلا گھونٹ دیں ہمارا کردار یہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ سب سیرت کے جو ہے دروس ہیں سیرت کے اندر یہ تمام سب چیزیں موجود ہیں علماء آپ کے درمیان رہتے ہیں اہل علم علماء علما جو مداری سے فارغ ہیں آج حالات علم کا تعلق جو ہے اب صرف علماء سے نہیں رہ گیا آج ہمارے شباب ہمارے نوجوان بہت سارے ایسے ہیں جو گوگل بابا سے علامہ بن جاتے ہیں ہے نا इंटरनेट में गुगल बाबा एक बैठे हुए कोई बात चिट ट करके, फ़ौरन बुझे गुल बाबा ने कहा हराम है कि हलाल है कि बनाए कि बनाएँ मालूम कर लेते हैं नॉलेज का सीखे जराए वसी हो चुकी बहुत सारी चीज़ें वसी हो चुकी हैं औरलमा को भी चाहिए कि अपने दिमाग को अपने जहन को वसी करें وسیع کریں بہت سارے ہمیں ایسے نوجوان ہیں جو فوق اکلسی علم علیم ہم طالب علم ہونے کی حیثیت حیث سے ہر چیز یہ دعویٰ نہ کریں ہم علامہ ہو گئے ہم بہت بڑے عالم ہو گئے ہرگیز نہیں بسا اوقات بڑے بڑوں کو کوئی بات نہیں معلوم ہوتی جو چھوٹے چھوٹوں کو طالب علموں کو معلوم ہوتی ہے اس کا احترام کریں ان کی ان جذبوں کی قدر کریں ان سے استفادہ کریں اور خود خود بھی ان کو فائدہ پہنچائیں ایسے نوجوانوں سے حرست بغز کرنا جلن کرنا یہ علماء کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ ایسے ایسے نوجوانوں کو انٹیلیجنٹ جو ہیں جن, ہیں جن ٹیلنٹ ہیں ٹیلنٹیڈ ہیں جن کے اندر, اندر ان کو اپنے قریب کریں اور ان ان کے علم کو مزید مسین اور آراستہ کر کے انہیں راستہ دیں انہیں آگے بڑھنے والا بنائیں ان ان کے ذریعے سے قوم ملت کی تعمیر کا آ, جو ہے کام لیں اس ان کے ذریعے سے ہمیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر کسی بیچارے پینٹ شرٹ والے نے کوئی بات کی مولانا صاحب نے کوئی عائد کریمہ کا ترجمہ کر دیا اور اس نے کہیں صحیح پڑا ہے ہاتھ یہاں سے غلطی غلطی ہر ایک سے ہو جاتی اگر اس نے ٹوک دیا تو مولوی صاحب کا پارا چڑھ جاتا ہے ہنڈریڈ ون تم چاہی لاتے تو ہم ٹوکتے ہو تمہیں کیا پتا پینٹ شرٹ پہن کے آیا ہو تم یہ کر رہے ہو ارے بھائی پینٹ پہنا ہے اس نے اس کا بھی؟ اس نے سیکھا ہے اس پڑھا ہے آج علم الحمدللہ للہ پھیل چکا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی ان کے سینے میں پورا قرآن اڈیل سکتا تھا نہ جبریل کی ضرورت تھی نہ وہی کی ضرورت تھی نہ آواز کی ضرورت تھی نہ کسی کو آنے کی نہ اللہ جانے کی لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ دین قیامت تک چلانا ہے اس نے سلیقہ دیا ہے اس نے طریقہ دیا ہے کہ تمہیں دین کیسے سیکھنا ہے ایسے سیکھنا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ففتاب کہتے ہیں ہم نہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں ایک شخص آیا شدید البیاض نایت گورا چٹا اور سواد الشاعری نایت کالے بال چمک چمک اور بالکل نکھرا ہوا چمکتا ہوا شخص آیا اس کے چہرے سے تھکاوٹ کے بھی آثار نہ تھے ہمیں کوئی اسے جانتا بھی نہ تھا اس کے بالوں میں دھلکوں میں کوئی گرد و غبار بھی نہ تھا بالکل ایسا لگتا تھا جیسے ابھی فریش ہو کے نہا کر کے اور دھل کر کے اچھے کپڑے پہن کے آ کے آیا ہے وہ آیا اور سیدھے نبی صلاحیٰ کے پاس سامنے بیٹھا گھٹنے سے گھٹنے چھوڑ دیے نبی قریب صلاحم یوں بیٹھے تھے وہ آ کے یوں بیٹھا گھٹنے سے گھٹنا چھوڑا اور کہا المنی ماںسلام یا رسول اللہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی اسلام کیا ہے تو آپ نے اسے بتایا کہا صدق کا آپ نے سچ فرمایا فاجب صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا یس آلو سوال بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے گویا یہ جواب جانتا ہے پریچھا لے رہا ہے امتحان لے رہا ہے خود سوال کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح جواب پانے پر کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا پھر پوچھتا ہے ومل ایمان یا رسول اللہ ایمان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی اس کو جواب دیتے ہیں تو صدق تا پھر کہتا ہے صدقتا آپ نے سچ فرمایا پھر کہتے ومل احسان احسان کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ اب اللہ کا ترا فی الم تکاؤ فین ہوئی یار اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم اتنا ہوگی تمہیں تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے دوسرے کہا آپ نے صحیح فرمایا اس نے پھر سوال کیا وہ سامت قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والا پوچھنے والے سے جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس سلسلے میں نہیں جانتا ہے جواب ہی دیکھیں بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں بڑوں کی باتیں بھی ہووا کے چکنے چکنے پار اللہ کے نبی نے کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ اسے بھی پتہ نہیں ہے اس نے کہا چھا وہ امارا چوہا اے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں ہم اللہ کے نبی نے بتلایا اور سوال جواب لے کر کے وہ بتاؤ چلا اللہ کے نبی نے کہا جو دیکھو دیکھو وہ کو بلاؤ اتنا مسجد سے باہر نکلے تو صحابہ کو دوڑا ہے کافرہ کو دیکھو کو بلاؤ اس کو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے باہر گئے ادھر دیکھا ادھر دیکھا یہ گلی دیتی ہوتی وہ پتلی کہاں غائب ہو گیا پھر پلٹ کے آئے اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے نبی نے کہا ہاں کہاں کہاں ہے کہ اللہ کے نبی پتن کہاں غائب ہو گیا ادھر ہے ہی نہیں نمن ہوں تمہیں بتایا وہ کون تھا اللہ اللہ اس کے رسول جانتے؟ قَالَ جِبْرِيلُ دِينَكُمْ اللہ جانتے اللہ نے کو بھیجا تھا یہ تھے یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین دے دین اللہ ایسے بھی بتا سکتا تھا لیکن اس حدیث مبارک میں جو صحیح مسلم کی سب سے پہلی حدیث اس حدیث میں بہت نثیتیں اور ہم سب کے لیے نصیحت سب سے بڑی نصیحت استاد اور شاگرد کے ادب و احترام پر. بڑے اور چھوٹے کے ادب و احترام پر. آپ عالم سے سوال کریں تو کیسے سوال کرنا چاہیے کیسے بیٹھنا چاہیے ادب کے تقاضے کیا ہیں اجت کرنا بحث کرنا یہ صحیح نہیں ہے علم حاصل کیسے یہ جبریل نے بتلایا دوظانو ہونا کے سامنے بیٹھنا ادب سے بیٹھنا سواخوں میں آخیں ڈال کر سوال کرنا سوال کا جواب پانے پر شکر ادا کرنا اللہ کا اور اس طرح سے مطلب تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا اپنے اپنے بندوں کو اور نبی کے ذریعے سے سکھائے لیکن تو, تو ہمیں بھی چاہیے کہ سنت کے ان طریقوں پر عمل کریں اور سنت کے ان طریقوں پر مربوط رکھیں اور اپنے بڑوں سے بھی ادب اور احترام کے ساتھ اسی طرح سے علم حاصل کریں صرف مشینیں گوگل یہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا فطرت پھیلا رہی ہیں مشینوں کے ذریعے آج قسمتوں کے مقدروں کے فیصلے ہوتے ہیں یعنی اشرف المخلوقات اب مشینوں نے اسے ارضل المخلوقات بنا دیا اور مشینیں جنہیں انسان نے بنایا وہی سب کے اوپر حاوی ہو گئی یہ دور ایسا آیا کہ اب لوگ بے ایمان ہو گئے مشینیں اب کہتے ہیں مشینیں اب بے با ایمان ہو گئی مشینیں مسلمان ہو گئیں اور جو مسلمان تھے وہ بے ایمان ہوگی. عجیب و غریب یہ سب زمانے ہیں تو فکری کے دور میں اللہ سے ضرور تکوافتیاب کرو آپس میں محبت اتحاد رکھو بے جرکے رہو ایک دوسرے کے چنازے میں شریک ہو ایک دوسرے کو کان پلاؤ ایک دوسرے کو کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ بیماری میں اللہ کے رضوع بیماری کی عیادت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر شام کو عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہو مریض کی تو صبح تک ستر ہزار فرشتے تمہاری مغفرت کے لیے اللہ سے دعا اگر شام کو گئے زیارت کرنے کے لیے تو صبح صبح کو گئے زیارت کرنے کے لیے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اللہ سے تمہاری مغفرت کے لیے دعا کریں تلاش کرو محلے میں دعا نہ کرو اللہ فلاں کو بیمار کر دے ستر ہزار کا ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہ کرے لیکن اگر کوئی ہو گیا تو اس کی عیادت کرنے کے لیے اجر حدمت جہنم سے بچنے کی کوشش کیجیے جنت سے قریب ہوئیے آپ یہ نہ سوچیے کہ ہمارے حدیث ہو گئے تو ہم جنتی ہو گئے کوئی اس وقت یہ اور بات ہے کہل کہ حدیث ہونا پر امید اور پر یقین ہے ان ضرور جنت میں گے ان شاء لیکن خمند کرنا فخر کرنا اگر ہوتا تو صحاب کرام سب سے زیادہ فخر کرتے جن کے اوپر زندگی میں اللہ کے نبی نے جنہیں جنتوں کی بشارتیں دے دی تھیں حضرت عثمان غنی اے عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی کام نہ کرے تو بھی جنت تیرے لیے واضح میں لیکن اس کے باوجود بھی روتے تھے اللہ سے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں تو ہمیں تو اور رونا چاہیے ہمیں اور اللہ سے ڈرنا چاہیے بہرحال یہ چند نصیحتیں مختلف مظرق جماعت اور جمعیت سے جڑ کے رہو آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو جو اختلاف کریں انہیں سمجھاؤ کیکڑوں کی طرح پکڑ کے رکھو ٹھکو یعنی کہ وہ پھاگیں تو ان کو چھوڑ رہے ہیں مولوی ہو عالم ہو سب دیکھو الحمدللہ للہ مرکزی جمیعت حدیث میں دو دھڑے تین دھڑے, دھڑے, دھڑے, دھڑے ہو چکے تھے اللہ کے فضل سے سب ایک ہو گئے آئیں سب ایک ہو گئے یہاں بھی کلکتہ میں بھی ہم نے سنا کچھ مولوی لوگ آپس میں ٹک پک کیے ہوئے ہیں اور یہ سب کرسیوں کی لالچ ہے اللہ ان مولویوں کے ہدایتہ فرمائے बोलो गुलवामी ये अपनी कुर्सी और अपनी सरदारी के लिए ये लोग लड़ते हैं इनको आप लोग बीच में पढ़ के समझाओ ना समझें तो उनको कान पकड़ के तो साइड में बैठो समझ लो और जो चल रहा है चले तो इज्जत के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो फितना फसाद मत करो उम्मत के सामने मैदान में हम हैं तुम तो कुर्सियों तुम्हें तो कुछ जानता भी नहीं सिवा कुर्सी के तुम कुर्सी को जान दो कुर्सी तुम्हें जान کام نہ کام نہ تھام فالتو کام شیطان کا خالی دماغ شیطان کا ہوتا ہے جو کام کرتے ہیں وہ ان سب چکروں میں نہیں پڑتے وہ بس آگے بڑھتے جاتے ہیں وہ کام کرتے ہیں لیکن جن کا دماغ خالی رہتا ہے ان کے دماغوں میں شیطان اپنا کام کرتا ہے تو اس طرح اختلافات نہ کریں آپس میں ہم اہل حدیث ہیں ہم پوری دنیا کو توحید کا وحدت کا اتحاد کا سب کی دعوت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی آپس میں اختلاف کریں ہے نہیں اگر کہیں کسی سے غلطی ہو جائے ساری بولو معافی مانگو بڑوں سے چھوٹو چھوٹا ہے تو کیا ہوا بڑا ہے تو سب ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتے رہو اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو منہ دکھانا ہے آپس میں عزت کرو ایک دوسرے کا خود بھی عزت کرو اپنے آپ کی بھی عزت کرو جو لوگ اپنی عزت نہیں کرتے دنیا میں ان کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی تو سب سے پہلے آپ اپنی عزت کریں آپ کو کیسا رہنا ہے کیسا معذ بننا ہے کیسا باوقار رہنا ہے کس طرح سے آپ دوسروں کی نظروں میں محبوب بن سکتے ہیں آپ کی زبان میں کیا مٹھاس اور لذت اور شیرنی ہے کس طرح سے چیزیں بہت ساری ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو آپس میں محبت کرنے کی مل جل کر کے رہنے کی اور توفیق عطا فرمائے نوجوانوں سے میری ایک اور درخواست ہے یہ سیاسی بازی گریوں میں سیاست کے میدانوں میں پڑھو لیکن لیڈر بنو جی نہ بنو لیڈر بنو کیا بنو لیڈر لیڈر نہیں ابوالکلام آزاد کی دھرتی ہے کلکتہ ہر بچہ ہم سب ابوالکلام آزاد کی روحانی اولاد ہیں انشاءاللہ ابوالکلام آزاد اسی کلکتہ سے نکالا اور اردو زبان کو فروغ اسی کلکتے کی سرزمین سے ملا اور یہیں سے انگریزوں کے کلیجے دہلائے حضرت مولانا کلام آزاد رحمت اللہ علیہ اہل حدیث سے ہمارے ہیرو ہیں ہمارے رہبر ہیں رہنما ہیں یہ بھی شرف حاصل ہے ہم اہل حدیثوں کو تھی تعلیم و تربیت جو ہم حلِ حدیثوں کا حق ہے قرآن و سنت میں وہ تعلیم و تربیت کا اس دیار کفر میں بھی اگر موقع ملا تو ہمارے ہی ہمارے ہی مربی ہمارے ہی محسر ہمارے ہی فائی اور ہمارے ہی رہنما اہل حدیث حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو شکچھا منتری وزیر تعلیم کا حق دیا اس گورنمنٹ کابر نے بھی دیا جاگو ہو تو سر چڑھ کے بولے ان حقیقتوں کو سمجھو ان کے اوپر فخر کرو ناس کرو دنیا کو بتاؤ سکچھا منتری ہمارا باپ تھا بول اب تو آگے کیا بولتا ہے جس کے دروازے گاندھی اور نہرو کھڑے ہو کر کے کھولا کرتے تھے اس وہ ہمارا تھا کون مولانا ابوالکلام الحمد الحمدللہ اس کے نام کی روٹیاں لوگ سینکتے ہیں ٹھیک ہے بہرحال ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اشارے کے ہو رہے ہیں ہمارا دل تو نہیں چاہ رہا ہے فلائٹ جائے جائے آپ نہ جائیں لیکن کیا کریں کیوں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی اوپر نہیں ہوتا ہے نا انشاءاللہ موقع ملا تو پھر حاضر ہوں گے اپنے ان بھائیوں کا دوستوں کا شکریہ ادا کریں جو پکڑ کر کے بندے نا چیز کو یہاں تک لے آئے ہے کہ ہمیں کیا ہے بٹھا دو گاڑی میں ڈھکیل دو کہیں بھی لے جا کے کھڑا کر دو بولنے والے بولتے رہیے ہاں لیکن وہ ویسا ظرف ہونا چاہیے ایسے لوگ ہونے چاہیے یہ محبت یہ پیار یہ شفقت اللہ برقرار رکھے اللہ آپ لوگوں کو زندہ باد رکھے اللہ آباد رکھے شاداب رکھے آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد والا اجمعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ سوال وقت پھر کبھی انشاءاللہ